الله اشد لم اشد حضرات گرامی قیام العل میں پڑھے گئے انتیس میں اور تیس میں پارے کا خلاصہ ایک ہی ساتھ اس مبارک مجلس میں سماعت فرمائیں انتیس میں پارے کی شروعات سورے ملک سے ہو رہی ہے پہلی آیت اس طرح ہے تبارک الملک وہو کلوی کل دہل قدیر اسی کے ہاتھ میں بادشاہ اور یہ پوری کی پوری اعینات اسی کی ملکیت ہے بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے دے جس سے چاہے چھین لے جسے جس چاہے عزت دے جسے جس چاہے زلیل و وخوار کر دے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا الوی خلق الموت والحیات حیات علی احسن اوکم کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم اس دنیا میں آ کر کے کون سا عمل کرتے ہو کون سا شخص اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا شخص برے عمل کرتا ہے اس عصاط کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ موت اور حیات دونوں کی دونوں مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اب جب موت مخلوق ہے تو موت کو بھی موت ہے اس لیے کہ ہر مخلوق کو موت ہے تو موت بھی مخلوق ہے لہذا موت کو بھی موت ہے یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہو اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگ ایمان کے باوجود اپنی بدعملی عملی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے لیکن ان کی دھلائی ہونے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب جتنے جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں سب جہنم ہی میں رہیں گے اور اب جنت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ سب جنت میں رہیں گے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ تمام جہنمی جہنم میں سے یہاں دیکھیں اور تمام جنتی جنت میں سے اس میڈھے کو دیکھیں اور اس کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے موت جو میڑھے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا اس سے جنتیوں کی خوشی میں کافی اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کی حسرت میں حد اضافہ ہوگا پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے اس کی آزمائش کرے ایک حدیث ہے لولا کلامہ خلقت الافلاک اس کو بداعتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا یہ حدیث من گھڑت ہے موضوع ہے اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے اور ایک دوسری آیت اما خلقۃ الجن والدون میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے کسی نبی کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے یہ عالم اللہ نے اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا اس کا کچھ اور ہی مقصد ہے جو اساط کریمہ میں بیان کر دیا گیا اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا داروگا پوچھے گا جہنم کے داروغ کا نام مالک ہے اس فرشتے کا نام سورج زخروف کے اندر پچیسویں پارے کے اندر آیا ہے تو جہنم کا داروگا پوچھے گا المیاتی کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا بولیں گے بلا ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور حسرت سے کہیں گے وکال النا نسماؤ اور نہ قلما پنّا فیصل <سعیر> کاش کہ ہم سنتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں دیکھنے کی قوت سوچنے کی قوت چکھنے کی قوت چھونے کی قوت اور اسی طرح سننے کی قوت تمام قوتوں میں سب سے اعلی درجے کی قوت شنوائی قوت ہے قوت سماعت ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ان قوتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے قوت سماعت کو مقدم رکھا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں رشاط فرمایا گیا ان سما ول بسارا ول فوادا کا کلو مسا کہ بے شک قوت سماعت قوت بصارت اور قوت اقلی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دوں تم سے سوال کیا جائے گا تو سننا بہت ضروری ہے سننے کے بعد آدمی سوچتا ہے یا, یا یہ سنی گئی بات حق ہے یا باتل اگر کوئی آدمی سنے ہی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت جو قوت شنوائی قوت سماعت ہے اس کو معطل کر دیتا ہے اور جو آدمی قوت سماعت ہی کو معطل کر دے اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ حق اس کے دل تک نہیں پہنچتا اس لیے کہ حق کی کوئی بھی آواز دل تک پہنچنے کے لیے کانوں کا وسیلہ ضروری ہے اور ایک سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سنا تو لیکن اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اس بات کو دل کی گہرائیوں تک نہیں لے گیا یہ مطلب بھی ہے وکال ال کنسم کا مطلب یہ ہوا کہ کاش کہ ہم سنتے یعنی سنا تو ہم نے کاش کہ سننے کے بعد ہم اس بات کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتارتے آگے ارشاد فرمایا گیا من خلق اس آتے کریمہ میں ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے اسے ایک انکشاف کہہ لیجئے کہ دنیا کا کوئی شخص را میٹیریل نہیں بنا سکتا یعنی کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا انسان جو کچھ کرتا ہے اسے صرف پروسیسنگ کہا جا سکتا ہے جیسے ایک کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کی باڈی کوئی ایک کمپنی بناتی ہے کمپیوٹر کی ڈسک کوئی ایک اور کمپنی بناتی ہے مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے اسی طریقے سے اس کے مختلف پارٹس مختلف لوگ بناتے ہیں یہ ایک پروسیسنگ ہے لیکن اس کا را میٹیریل جسے کمپیوٹر کی باڈی بنی ہے جسے کمپیوٹر کی ڈسک بنی ہے مدر بورڈ بنا ہے کی بورڈ بنا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا جو را میٹیریل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تخلیق کر سکے تخلیق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے بندہ صرف پروسیسنگ کرتا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے کہ جب را مٹیریل کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا تو کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا انسان تو صرف پروسیسنگ کرتا ہے اس کے بعد باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی گئی پھر دو تین لفظوں میں فرمایا گیا وہ کلو ہی اللہ کا دیا ہوا رزق جو زمین سے اگتا ہے کھاؤ اور تمہیں لوٹایا جانا ہے دیکھیے دو تین لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی دلیل دے دی کیا ذرا غور کرو کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے زمین سے زمین سے کس طرح یہ رزق ملتا ہے جو مدار حیات ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی بقا ہے یہی نا کہ تم ایک دان زمین میں ڈالتے ہو دانا زمین میں ڈالنے کے بعد تم اس کے اوپر مٹی چڑھا دیتے ہو یعنی دانے کو دفن کر دیتے ہو اس کو دبا دیتے ہو اب دیکھو وہاں وہ زمین میں دبانے کے بعد سڑ جاتا ہے سڑنے کے بعد پھر وہیں سے ایک نیا وجود لے کر کے نکلتا ہے تو باس بادل موت کے نمونے تو تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پھر تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر تمہیں شک کیوں ہے باس بادل موت کے نمونے تو تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اور اوپر سے مٹی چڑھا دی جاتی ہے مٹی کا دانا سڑ گل جاتا ہے دوبارہ اسی دانے سے ایک نیا وجود گیہوں کا باہر آتا ہے ایسے ہی جب تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا اوپر سے مٹی چڑھا دی جائے گی تو ایک وقت معینہ کے بعد تمہارے سڑنے گلنے کے بعد بھی تم ایک نیا وجود لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے کیونکہ اندر باس بادل موت کی اتنی شاندار اور مشاہداتی دلیل یہ صرف اور صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ دو طریقے کے آدمی ہوتے ہیں بتاؤ یہ دو طریقے کے آدمی یکسم ہو سکتے ہیں ایکول ہو سکتے ہیں وہ دو آدمی کون سے ہیں بتایا گیا مستقل کہ ایک آدمی ہے چلتا ہے تو اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے سر کے بل چلتا ہے اوا چلتا ہے کیا تیاری بات کہیے آدمی اگر پیر اوپر کر لے اور اپنا سر نیچے کر لے تو اسے ہر چیز اوندھی دکھائی دیتی الٹی دکھائی دیتی ہے اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب آدمی سرکیبل ہو جاتا ہے سر کو نیچے کر لیتا ہے سر کو جھکا لیتا ہے تو وہ اپنے گردو پیش سے بالکل بےخبر ہوتا ہے بالکل خبر ہوتا ہے یا یوں کہہ ٹھیک ہے دائیں طرف دیکھ لیتا ہے بائیں طرف دیکھ لیتا ہے نیچے کی طرف دیکھ لیتا ہے لیکن ذرا غور کرو جس آدمی کا وتیرا یہ ہو شیوا یہ ہو طریقہ یہ ہو کہ ہمیشہ سر جھکائے ہوئے چلے اسے سامنے کی چیز تھوڑی دکھائی دے گی اب سر جھکا کر کے چل رہا ہے کہیں کھائی میں گر سکتا ہے کسی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے آگے سانپ آ رہا ہے کہ آگے بچھو آ رہا ہے آگے کون سے خطرات ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے کہ اس آدمی نے تو زمین کی طرف سر کو جھکایا ہوا ہے ہاں وہ آدمی آنے والے خطرات سے آگا ہو سکتا ہے جو آدمی سر اٹھا کر چلے سیدھا دیکھے کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں پہلا آدمی تو منزل تک नहीं ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے ہاں جس آدمی کا سر اٹھا ہوا ہے وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے سائنس دانوں کا اور ایک مومن کا یہی حال ہے سائنس دان ہمیشہ سر جھکا کر کے دیکھتا ہے اور مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے سائنسدانوں کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے یہ مادی دنیا لیکن مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے اسے اس دنیا کے باہر ایک عالم نظر آ رہا ہے جس کو وہ ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے اور سائنسداں صرف مادیت کی اینک لگا کر کے مادیت کی روشنی میں ایک محدود دنیا کو دیکھ رہا ہے ایک محدود عالم کو دیکھ رہا ہے لیکن ایک مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے اور ایمان کی روشنی میں اس مادی دنیا کے ماوارہ ایک دوسرے آلم کے بھی مشاہدہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ ان دو قسم کے انسانوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک بجین فرق ہے کوئی معمولی اقرار رکھنے والا بھی دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے خطے امتیاز کھینچ سکتا ہے اس کے بعد سورہ نون شروع ہوتی ہے اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ایک آدمی تھا بڑا نیک تھا اس کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا بہت ہی سمر آور سمر بار بہت ہی پھل دینے والا جب فصل کٹتی باغ کا پھل آ جاتا تو اس کے تین حصے کرتا ایک حصہ اپنے اہل و ویال کے رئے رکھ لیتا اور ایک حصہ غوربا میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیتا مرنے کے بعد اس نے وسیعت کی کہ جس طریقے سے میں باغ کے پھلوں کے تین حصے کیا کرتا تھا تم بھی اسی طریقے سے کرنا لیکن بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی جب باغ کا پھل توڑنے کا وقت آ گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ چپکے سے ہم لوگ باغ میں چلے چلیں گے تاکہ فوقرا کو علم نہ ہو اور وہ باغ میں نہ پہنچ جائے انہیں ان کا حصہ دینا پڑے ہمارا باپ بہت بے وقوف تھا جو اس طریقے سے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دیا کرتا تھا رات میں یہ پلاننگ کر کے سوئے اور صبح جبا پتون چپکے چلے کوئی مسکین تمہارے ساتھ اس باغ میں نہ داخل ہو جائے اور یہاں نیت خراب کر کے سوئے تھے نیت خراب ہوئی کہ ادھر رات کے اندر یہ لوگ سو رہے تھے رات میں ایک گھومنے والا گھوم گیا اللہ نے فرمایا فتح کب ہمنا ایک عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آیا اور باغ پر پھر گیا پورا باغ صاف ہو گیا اور یہ لوگ سو رہے تھے صبح جب باغ میں پہنچتے ہیں تو ایک بولتا ہے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ایک بولتا نہیں راستہ نہیں بھولے ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا ہے لیکن اب پچھتانے سے فائدہ کیا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ برے عمل کا اثر تو انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہی ہے اس کی آخرت کی زندگی متاثر ہوتی ہی ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے بھی اس کے مال کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو اس کا مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے لہذا نیتوں کو صاف رکھو مالوں کے تعلق سے سور ہاپا شروع ہوتی ہے اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قسم کھائی ہے پلا اکسم بیما تب, تب سرون تب سرون میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو سین ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو ان سین ہے کسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو مرئی ہیں اور قسم کھاتا میں جو غیر مرئی ہیں کسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دکھائی دیتی ہیں آنکھوں سے اور قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اس میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے آپ کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا حرام ہے باپ کی قسم ماں کی قسم کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ من حلف بغیر لہ فکت اشرک جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کی کیا تو مخلوق مخلوق کی قسم نہ کھائے مخلوق کو مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ اپنے مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے اور جن مخلوقات کی وہ قسم کھاتا ہے تین وجہوں کی بنا پر وہ محبوب ہوتی ہیں یا نافع ہوتی ہیں نفع دینے والی یا بہت ہی محتم بشان ہوتی ہیں اگر اس کی نگاہ میں کوئی چیز بہت محبوب ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے یا وہ چیز بہت نافع ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا وہ چیز بہت محتم بھی شان ہوتی ہے بہت اہمیت والی ہوتی ہے بہت بازمت ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا مقسم علیہ پر دلیل لانا مقصود ہوتا ہے جیسا کہ میں آگے, آگے بتاؤں گا کبھی یہ فرما لام رکا میرے حبیب تیری عمر کی قسم تیری زندگی کی قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے لے کہ میں نے بتایا کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محبوب ہو نبی کی زندگی کی قسم کھائی گئی اور یہی نہیں نبی کی زندگی کی قسم تو کھائی گئی اور آپ اللہ کے محبوب ہیں ہی بلکہ آپ جس دیار میں چلے جہاں آپ کے قدم پڑے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم کھائیے فرمایا لاسم بہاد ال میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں بھی ہاد البل کیونکہ میرے حبیب تم اس میں رہتے ہو اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تو ہے ہی, ہی وہ شہر بھی محبوب جس میں اس کے محبوب نے قدم رکھا ہو یا بہت زیادہ نافے ہوتی ہے چیز اللہ اس کی قسم کھاتا ہے بہت عظمت والی ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے یا مقصم علیہ پر دلیل لانا مقصود ہوتا ہے اس وجہ کھاتا ہے دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو چیزیں دکھائی دیتی ہے ان کی بھی قسم کھاتا ہوں میں جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ان کی بھی قسم کھاتا ہوں میں یہ بتاؤ کہ کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں نا ہاں مانتے ہو بولے ہاں مانتے اچھا کچھ چیزیں نہیں دکھائی دیتی بولے ہاں نہیں دکھائی دیتی تو اگر کچھ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ماورائے محسوسات ہیں محسوس آتے ماورہ ہیں اور میرا نبی اگر ان ماورائے محسوس چیزوں کی خبر دیتا ہے تو ماننے میں क्या کیا ہے شکو شبہ کیوں تم اقرار کرتے ہو نا بات چیزیں دکھائی دیتی ہیں بات چیزیں نہیں دکھائی دیتی بات چیزیں محسوسات کے دائرے میں بات چیت ماورائے محسوسات ہیں تو اگر میرا نبی ماں ورائے محسوسات کی خبر دیتا ہے تو اس میں ایج پیچ کیوں اختیار کرتے ہو صاف صاف اسے قبول کیوں نہیں کرتے اس کیا ہے سب چبہ کیا ہے اس کے بعد سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت حسن بسری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت قہت سالی ہے ذرا دعا فرمائے اور ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ ہم قحط سالی سے بچنے کے لیے وہ وظیفہ کیا کریں حسن بسری اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو فکول تو تخرو ربکم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو استخار کرو اس تخربکم ایک شخص آیا کہا کہ ایسا ہے حضرت اولاد نرینا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا اس تخت فرو ربکم استغ کر ایک شخص آیا ابھی یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تیسرا بھی شخص آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے بھی ایک معاملہ درپیش ہے کہا کہ کی کیا کہا کہ کی ذرا مالی اعتبار سے میں بہت پریشان ہوں کوئی ایسا وزیبہ بتائیے کہ میری مالی مشکلات حل ہو جائے کہا اس کا تینوں نے کہا کہ امراض الگ الگ ہیں دوا ایک آپ نے تجویز فرمائی اس کی کیا وجہ ہے مطالبات مختلف ہیں اور آپ نے نسخہ ایک بتایا اس کی کیا وجہ تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی آپ کا ترجمہ دیکھیے <كَانَغَفَّارَة> نو علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے کہا اپنی قوم سے تم اپنے رب سے استغبار کرو انہوں کانا غفارہ وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اچھا یورسل السلام علیکم مدر وہ آسمان سے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر موسلہ دھار بارش برسائے گا قحط سالی کا حل استغفار میں کمبی ام والی وہ تمہاری مالی مشکلات کا حل بھی استغفار میں ہے وہ دد کمبی مال ہی نہیں اموال دے گا جو مال کا پلیورل ہے مال کی جمع ہے اموال وال وہ اور تمہیں اولاد نرینا چاہیے بیٹا نہیں بیٹے دے گا استغفار کی برکت سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نسخہ اپنی طرف سے تجویز نہیں کیا ہے بلکہ ان تینوں مشکلات کا حل اس آئےت کریمہ میں ایک ہی بتایا گیا ہے وہ استغفار اولاد نرینہ چاہیے اپنے طرف سے استغفار کرو مالی مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو قہت سالی سے بچنا ہے تو استغفار کرو میں نے اپنی طرف سے نسخہ نہیں بتایا یہ نسخہ خصور نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے سورج جن شروع ہوتی ہے سورج جن کی ابتدائی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جیسے انسانوں میں بہت سارے فرقے ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں مشرک ہیں مومن ہیں اسی طریقے سے جنوں میں بھی اس طریقے کے عقیدے رکھنے والے جن موجود ہیں ارشاد فرمایا گیا شرک نہیں کریں گے اس کا مطلب شرک ہے مشرق تھے وہ ولنشی کا بھی ربین احادا تو ایمان کا پتا چلا شرک کا پتا چلا وہ تالا جب متحدہ اللہ کے لیے بیوی تجویز کرنا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا ہے. یہ کون سے مذہب والوں کا کام ہے عیسائیوں کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے جنوں میں عیسائی بھی ہیں یعنی جتنے مذاہب انسانوں میں ہیں اتنے ہی مذاہب جنوں میں بھی ہیں قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وہ انہوں لما کام عبد اللہ وان المساج مال یہ مسجد اللہ کی ہے بتائیے اب جب مسجد اللہ کی ہے اللہ کی ہے کا مطلب اللہ کی ہیں یعنی اللہ کا گھر ہے ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے گھر آپ کا ہو اور کوئی دوسرا آدمی اپنے قوانین آپ کے گھر میں چلائے آپ چلنے دیں گے صاحب خانہ ہی کے قوانین گھر میں چلیں گے اور پورے گھر والوں کو صاحب خانہ کے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں اپنا قانون چلانے کی کوشش کرے تو صاحب خانہ کو برا لگے گا اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز برداشت نہیں کرے گا اسی طرح مجدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں دو ہی چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن ایک حدیث قرآن متن ہے ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کا ایکسپلینیشن ہے اس کی تشریح ہے اس کی پیرافریزنگ ہے یہ دو چیزیں خالی مسجد میں پڑھی جائیں لوگوں نے دیگر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں رہلوں پر رکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے جو اس آیت کریمہ کے بالکل منافی ہے اللہ نے فرمایا وہ بعض لوگوں نے اللہ عبر پکارنے سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ علیکم کے ذریعے پکارنا اس کی بھی مومنیت اس آیت کریمہ میں فلا تدم اللہ یاد اللہ کے ساتھ اس گھر سے کسی اور کو نہ پکارو اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اس گھر سے پکارتا ہے در حقیقت اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرتا ہے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے اس میں بتایا گیا کہ نفس کی مثال کتے کی سی ہے کتے کی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن پاک ہو جاتا ہے کوئی کہہ رہا پاک ہو جاتا ہے نہیں نا ناپاک ہو جاتا ہے کتنی مرتبہ دھلنا پڑتا ہے اس کو سات مرتبہ اور ایک مرتبہ مٹی یا صابن سے سات مرتبہ میں ایک مرتبہ مٹی یا صابن سے دھلنا پڑتا ہے خاص طور سے مٹی سے دھلا جائے اس لیے کہ مٹی کے اندر کتے کے لو آب کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں ان جراثیم کو مارنے قوت مٹی سے ایک مرتبہ دھولا جائے تو نفس کی مثال کتے کی سی ہے یہ جہاں منہ ڈال دے کسی عمل کے اوپر امل ناپاک ہو جاتا ہے جیسے کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے یہ نفس کسی امل میں منہ ڈال دے تو امل ناپاک ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے مار ڈالنا اس کو نہیں مار ڈالنے کا حکم نہیں ہے مار ڈالنا تو رہبانیت ہے غاروں میں چلے گئے پہاڑوں میں نکل گئے اور ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسے ایسے مجاہدے کیے کہ کتابوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں مہینوں دن پیڑ سے الٹے لٹکے ہوئے نفس کو مارنے کے لیے ایسی ایسی ریاضتیں کی گئی ہاتھ کئی مہینے تک کھڑے رکھے گئے ہاتھ چھل ہو گئے اس طریقے کی ریاضتیں کی گئی نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے قرآن میں نفس کو رام کرنے کا حکم نفس کو رام کر لیا جائے نفس کو اس قدر کچل دیا جائے دبا دیا جائے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اللہ تبارک وہ تال کی فرما برداری میں دخل اندازی نہ کرے اسے ختم مت کر دو اسے دبا دو دبانے کا حکم ہے جیسے کتے کو اگر مولم بنا دیا جائے تو کسی شکار کو اگر مار ڈالے تو مرے ہوئے شکار کا کھانا ہلال ہے لیکن عام کتا اگر کسی شکار کو مار ڈالے تو بغیر زبا کی کھانا حرام ہے بلکہ اگر مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن معلم کتا جسے تعلیم دے دی گئی ہو تعلیم اس ٹریننگ ٹرینڈ کتا ٹرینڈ ڈاگ محلم کتا تعلیم دے دی گئی ہو کتے کو اور وہ کسی جانور کا شکار کرو اور اتفاق سے جانور مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس جانور کو کھانا جائز ہے اس لیے کہ کتا محلم ہے ایسے ہی نفس کو تم تعلیم دے دو رام کر لو جب تم کوئی نیک کام کرنے لگو تو نیک کام کرنے میں تمہارے آرے نہ آئے نفس مارنا نہیں ہے نفس کو کچل دینا ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ بتایا گیا تحج ہے آیا دو فائدے بتائے گئے تحجد کے ایک تو آدمی کی بات بہت صاف ہو جاتی ہے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اس کے منہ سے بہت کم لگو باتیں نکلتی ہیں اور پہلا فائدہ نفس کو روندنے میں سب سے زیادہ معاون تعجب ہے انشیت واقع اور ایک بات جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تیسرا پہر ہوتا ہے رات کا تو اللہ سماع دنیا کی طرف نزول کرتا ہے پکارتا ہے کہ میرا کون سا بندہ گنہگار گار ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں اس طریقے کی آواز لگاتا ہے کس کو کیا پریشانی وہ ہم سے ماگے ہم اس کی پریشانی دور کر دیں ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے اس کے بعد سورہ مدسر شروع ہوتی ہے سورہ مدسر کے اندر بتایا گیا کہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو بعض مرتبہ جنتی خواہش کریں گے کہ میرا ساتھی دنیا کے اندر ایک تھا وہ کہاں ہے بتایا جائے گی کہ وہ جہنم ہے اس سے بات کروائی جائے گی جنت اور جہنم کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جائیں گے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور وہ جنتی جہنمی کو دیکھے گا اپنے ساتھی کو اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا پوچھے گا وہ ماشاء الہ کا کمفی سقر ارے بھائی دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے یہ جہنم میں, میں, میں پڑھتے تھے گویا نماز کا چھوڑ دینا یہ پہلا سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کا نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کے بارے میں قتل غفلت نہ برتی جائے اس کے بعد سور قیاما ہے سورہ قیاما کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نفس عوامے کی قسم کھائی ہے دیکھو نفس کی تین قسمیں ہیں نفس عمارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایک نفس عواما ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اور ایک نفس مطمئنہ ہے یہ نفس کا وہی درجہ ہے جسے ہم معلم کہتے ہیں تعلیم دے دی گئی اس کو اب یہ آدمی جب نیک کام کرنے لگے تو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا اور جب فرشتے آئیں گے تو اس کو اسی صفت کے ساتھ بلائیں گے النفس یا اے مطمئن نفس باہر نکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور قیامہ میں نفس اللہ کی قسم کھا کر کے نفصلا کو آخرت کی وجود کی دلیل بنایا ہے کیسے آخرت ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے دلیل دلیل نفصلا یہ نفسلا دلیل کیسے ہے ذرا غور کرو جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اندر سے کوئی بولتا ہے کہ نہیں کہ تم نے غلط کیا اور تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اندر سے کوئی تمہیں سراہتا ہے کہ نہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا ایسا ہوتا ہے آدمی کا کسی غلط کام میں پسو پیش کروں نہ کروں یہ پسو پیش کرنا جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے وہ اندر جو بیٹھا ہوا نفس لا جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ روکتا ہے نفس کہتا ہے آگے بڑھ نفسلام کہتا پیچھے ہٹ اور ان دونوں کے درمیان بحث ہوتی رہتی ہے مجادلہ ہوتا رہتا ہے جو غالب آ جاتا ہے آدمی وہی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ بولو کہ جب تم غلط کام کرتے ہو تو کیا کوئی اندر سے تمہیں ٹوکتا نہیں ہے بولے ہاں ٹوکتا گویا تم نے مان لیا کہ ٹوکنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے اندر تمہارا جسم ایک عدالت ہے اور تمہارے سینے کے اندر نفس نفسل اباما ایک جج کی طرح ہے جو برائیوں کے اوپر تمہیں زجر تو بھی کرتا ہے ڈانٹتا ہے بھلائیوں کے اوپر تمہاری تحسین کرتا ہے تمہیں سرا آتا ہے تو جب خود تمہارا جسم ایک عدالت ہے اور اس عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے تو اس چھوٹی سی عدالت تسلیم کرتے ہو مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے کہ مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت ہو اور وہاں پر ایک بڑا جج ہو جس سے بڑا کوئی جج ہی نہ ہو حکم الحکمن فیصلہ کرے ابدی جنت کا یا ابدی جہنم کا کہ اس مقام پر اللہ سبارک تعالیٰ, تعالی نے نفساما کو وجود قیامت کے اوپر باس بادر الموت کے اوپر دلیل بنایا دہر, شروع ہوتی ہے، دہر کے اندر فرمایا گیا خلقنا من ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقاً وجود میں آ ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے اچھا سوال یہ کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو انسان کیسے وجود میں آیا اچھا انسان کیسے اوپر مٹیریل سے آ گیا مادہ تھا نا مادہ تھا نا اور مادے سے انسان بن گیا اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے مادے کو تم مانتے ہو کہ تھا حالانکہ سوال وہی سے شروع ہو سکتا ہے پھر تو ہے لیکن چلو تم مانتے ہو کہ مادہ تھا مادے سے انسان بنا بولے ہاں بنا ہے. بتاؤ مادہ اندھا بہرا گونگا نہیں ہے دیکھتا ہے مادہ بولے نہیں سنتا ہے مادہ بولے نہیں اس کے اندر شعور ہے بولے نہیں اس کے اندر ادراک ہے نہیں تو جس کے اندر نہ تو شعور ہے نہ ادراک ہے نہ قوت ممیزہ ہے نہ قوت متخلا ہے یہ جو کووا ہے انسان کے اندر یہ تو مادہ کے اندر تھے ہی نہیں یہ مادہ سے زائد چیزیں کیسے آ گئیں جو مادے میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا ایک تہی دست نے جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا ایک دوسرے تہی دست کو مالدار بنا دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے اس سے مانگو جو ضرورت سے سوا دیتا ہے ایک آدمی آؤٹ آف پاکٹ ہو اس کی جیب میں کچھ نہ ہو دوسرے کو کیا دے سکتا ہے مادے کے اندر میں شور تھا اس میں شعور کیسے دے انسان کو مادے کے اندر ادراک نہیں تھا اس نے ڈرا کیسے آتا کر انسان کو مادے کے اندر شنوائی نہیں قوت شنوائی کیسے نہیں, سے متصف نہیں ہے کیسے انسان کو مل گئی اس کا مطلب یہ ہوا مادہ پرستوں کی دلیل کی مادے سے انسان بنا ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جس کے پیچھے نہ تو کوئی علمی دلیل ہے اور نہ تو کوئی اصلی دلیل ہے نہ تو کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی علمی اثر ہے اس کے پیچھے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا معلومات میں فرمایا اتلاسون ستیہ ناس خرچ کرنے والوں کا ستیہ ناس اٹکل کرنے والوں کا اٹکل کرنا خرچ کہتے اٹکل مارنا تک چلانا تکے چلانا, تکے چلانا یعنی بلا وجہ کی بات کرنا جس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں خرف اٹکل چلانا اس کے بعد سور مرسلات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے فرمایا علم نہ فجال فی قرار امکین قدر معلوم فقدر نہ فن القادر دس مرتبہ جانتے دس مرتبہ کیوں آیا ہے اس لیے کہ انسان کے اندر تین قسم کی قوتیں قوت نظریہ قوت شہویہ اور قوت غذبیہ قوت غذبیہ کئی افراد ہو تو, تو آدمی درندہ بن جاتا ہے اور تفریح ہو تو بےغیرت بن جاتا ہے بے حمیت اور بغیرت اور قوت شہویہ اگر ہو افراد اگر ہو جائے تو حیوان بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے اور اگر قوت شہویہ کی تفریح ہو جائے تو ایک ناکارا انسان ہو جاتا ہے اسی طرح قوت نظریہ اگر افراد میں چلی جائے تو پھر آدمی مشرک اور کابر ہو جاتا ہے اور تفریح میں چلی جائے تو آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا دہریہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ تین قوتیں رکھیں ان کو معتدل رکھنا ہے ان تین قوتوں کی خرابی کی وجہ سے مشرقین میں دس خرابیاں پیدا ہوئی اور ان دس خرابیوں کی وجہ سے اس سور کریمہ میں دس مرتبہ کہا گیا وہی لوں محبت تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اس لیے کہ ان تین قوتوں کے غلط استعمال سے دس خرابیاں پیدا ہوئیں دس خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے دس مرتبہ ان کے لیے ہلاکت کی خوشخبری سنائی گئی دلیل کیا ہے نطف باپ کی پشت سے چلا ماں کے رحم میں چلا گیا اس کو ماں کے رحم کو جانتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا قرار مکین قرار مکینگ سیف لوجنگ سیف لوجنگ اور مکین کا اس سے اچھا ترجمہ سیف لاجنگ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سیف لوجنگ ترجمہ کیا ہے وہ ذرا صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ایک مضبوط کا مانا دینے کے لیے لفظ لانا چاہیے تھا قرار مکین مضبوط کرار گا میڈیکل سائنس نے یہ بات اب واضح کر دی ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط عورت کے بدن میں رحم ہی ہوتا ہے دلیل انہوں نے کیا دی کہ عورت کا بدن جب پورا کا پورا سڑ جاتا ہے مرنے کے بعد تو سب سے آخر میں جو چیز سڑتی ہے وہ اس کا رحم ہوتا ہے کتنی مضبوط چیز ہے بدائر دیکھو کتنا کمزور لوگ بتاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مضبوط وہی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کرارے مکین مضبوط قرارگاہ ہے عورت کا پورا جسم سڑ جاتا ہے سب سے آخر میں سڑنے والی چیز رحم ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط ہے رحم اسی وجہ سے قرار مکین کہا گیا تو نطفہ باپ کی پشتے چل کر کے ماں کے رحم میں جس کو قرآن نے کرار مکین کہا ہے ایسے ہی ایک انسان اب یہ نطفہ ٹھہر گیا نو مہینے کے بعد اس کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترائن ہوتا ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے ماں موت اور حیات کی کشمہ کشم ہوتی ہے تب بچہ کے اندر آتا ہے. ایسے ہی آدمی مر گیا اس کو تم نے زمین میں دفن کر دیا مٹی برابر کر دی زمین کا حمل ٹھہر گیا جب قیامت آئے گی تو اس کے اوپر زلزلہ تاریخ کیا جائے گا جیسے وہاں جلزلے کے تریان کے بعد بچہ پیٹ سے باہر آ گیا تھا ایسے ہی مردے کو تم نے دفن کر کے مٹی برابر کر دی زمین کا حمل ٹھہر گیا اب ایک زلزلے کے تریان کے بعد زمین بھی کو باہر پھینک دے گی مطلب ہے جب زمین اوپر زلزلہ کر دیا جائے گا زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی ہاں ایک چیز موجود رہتی ہے وہاں سڑتی نہیں ڈی این اے جس کو بولتے حدیث میں اس کو اجبو زم کہا گیا انسان کا پورا بدن سڑکل جائے ڈی این اے موجود رہتا ہے اور عجیب بات تو یہ کہ ہر شخص کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر شخص کے ڈی این کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسی ڈی این سے اسی کو پیدا کیا جائے گا کوئی دوسرا اس ڈی این سے نہیں پیدا ہو سکتا ڈی این کو باقی رکھا جاتا ہے اس کو میں نے سورہ سوریہ کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کیا تھا میں نے یہ بات بادل موت کی ایک مشاہداتی دلیل ہے اس کے بعد سورہ نبا شروع ہوتی ہے سورہ نبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا سب کے سب سب, در سب کھڑے ہوں گے آگے نہیں بڑھے گا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک نہ اللہ نہیں کہا گیا من جس کو اللہ اجازن الرحمان کتنی پیاری سی ہے یعنی ایک گنہگار کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کسی نبی کو جب اللہ کہے گا اس کا مطلب اس کے اوپر اللہ کا رحم ہونے والا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنی سبت کا حوالہ دیا ہے قرآن کا جو جہاں ہے, ایسا ہے جیسے انگوٹھی کے اندر نگینا ٹانٹ دیا گیا ہو نگینا نکال لیا جائے تو انگوٹھی بے رونق ہو جاتی بے رنگ ہو جاتی اللہ من ابھی بول نہیں سکتا آدمی کسی کے بارے میں جب تک رحمان اجازت نہ دے یعنی کے بارے میں سفارش کا عزم دینا سفارش کی اجازت دینا در حقیقت اس گنہگار کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہونے والا ہوگا تبھی تو سفت رحمانیت کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد سور نازیات شروع ہوتی ہے سور نازیات کے اندر بیان فرمایا گیا کہ زمین دہا وباداری کا دہا ہا زمین کو ہم نے ہموار کیا عام طور پر دہا ہا کا ترجمہ ہمارے مترجمین کیا کرتے ہیں ترجمہ کرنے والے اردو میں یا انگریزی میں انگریزی والے کہنا زمین کو ہمار ٹو اسموتھ ہموار کرنا اس کو لیکن یہاں پر حقیقت میں ہموار کرنا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر لفظ دہا استعمال کیا گیا استنبول کے ایک مشہور ہے ان کا نام ڈاکٹر محمد علی اوزیک ہے اوزیک نے یہ کہا کہ یہاں پرانے حکیم میں لفظ دہیا استعمال کیا گیا دہا ہا یہ لفظ دہیا سے مشتق اور دہیا کہتے شترمرگ کے انڈے کو شترمرگ کے انڈے کو اور زمین کی جو شکل ہے بیئی نہیں شطر مرغ کے اندے کی طرح ہے ڈاکٹر محمد علی اوزیک نے کہا اس کا مطلب زمین کی شکل بیضہ ہے اندہ کار ہے نہ کہ بلکل گیز کی طرح گول ہے یہ لفظ دہیا سے اس سائنٹیس نے استدلال کیا ہے اس اوزیک اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل اشارت فرمائی سورہ عباس کے اندر فرمایا قتل الانسانو مہاک فرا مار پڑے انسان کے اوپر کتنا نا شکر ہے ماں اکفرا کس ہے اسے معلوم نہیں من ایش این خلقہ. من نطفت ان خلقہ ثم ثم ثم ذرا دیکھتا نہیں اسے یہ شک ہے کہ ہم اسے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے سوچے تو کہ نطفہ باپ کی پشت میں تھا وہاں سے چل کر کے ماں کے رحم میں آ گیا. تو ایسے ہی تو ہے جیسے کسی انسان کو زمین میں دفن کر دیا جائے ن ٹہرنے کے بعد بچہ بن کر کے باہر آ جاتا ہے ایسے ہی جب آدمی مر گیا جب آدمی مر گیا تو اس کو قبر میں ڈال دیا گیا قبر سے تو اس کو ویسے ہی نکال لے گا جیسا کہ ماں کے بیٹھ کو نکال لیتا ہے باس بادل موت پر ایک بڑی ہی زبردست اور مشاہداتی دلیل جو اس سے پہلے پیش کی گئی دلیل کے بالکل مشابے اس کے بعد سوریہ انفتار شروع ہوتی ہے سوریہ انفتار میں فرمایا گیا لمن شاہ سقین یہ فرمایا گیا ماتا شاہ شا اللہ انشاءاللہ. یعنی اللہ کی بھی مشیت ہوتی ہے مشیت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور مشیت کی نسبت انسان کی طرف کی گئی انسان کی طرف نسبت مشیت کی کی گئی اس کا مطلب انسان مجبور نہیں ہے اور اللہ کی طرف نسبت کی گئی مشیت کی یعنی یہاں قدر کا افطال ہو گیا وہاں جبر کا یہاں قدر کا اس کا مطلب انسان جبر اور قدر کے بین بین ہے کسی نے پوچھا حضرت علی سے کے حضرت تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیجئے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیجئے انسان مجبور ہے کہ انسان مختار ہے کا ایسا کر ایک پیر اٹھا لے اس نے ایک پیر اٹھا لیا کا دوسرا پیر اٹھا لے کہ دوسرا, دوسرا پیر کیسے اٹھا پاؤں گا کہ دیکھ جتنا نے ایک پیر اٹھایا ہے اتنا تجھے اختیار ہے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا نا اس ناحیے سے تو مجبور ہے اس طرح تو قدر اور جبر کے بین بین ہے اور جتنا تو مجبور ہے اس کے بارے میں پرشش نہیں ہوگی جتنے کے بارے میں تو مختار ہے قیامت کے تو اسی اختیار اختیارات کی اسات کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو انسان جبر اور قدر کے مابین ہے درمیان اور یہ حقیقت تو عارف رومی نے کہا کہ یہ کتے کو بھی معلوم ہے اس لیے کہ ایک بچہ پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارتا ہے پتھر چوٹ پہنچاتا ہے کتے کو اور پاس ہی میں وہ پتھر گرتا ہے لیکن کتا پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ بچے کی طرف دوڑتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے یہ بچہ جو پتھر مار کر کے گیا یہ مختار تھا یہ مجرم ہے یہ پتھر یہ مجرم نہیں ہے مجرم وہ بچہ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے سورہ انفطار فرمایا گیا یا الانسان ما رب کل کریم اے انسان تجھ کو اللہ تبارک و تالا اپنے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے اصل میں ایسا ہے اللہ کی کریمی دیکھتا ہے تو بندے کو اللہ کی کریمی پہ ناز ہو جاتا ہے یوں وہ غفلت برتنے لگتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی کا تصور اس کے ذہن میں ہے تو یہ کریمی کا تصور ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ گنا کرنے کی جراط کر لیتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے اپنی کریمی کا حوالہ دیا ہے غالباً میری کریمی کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ گیا ہے کیا انسانا کبھی کل کریم میرے کرم اور میرے فضل کو دیکھ کر کے تو مغرور ہو گیا ہے بہ گیا ہے حالانکہ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میری کریمی کی صفت دیکھ کر کے سیدھا راستہ اختیار کرنا تھا میری کریمی سے تو غلط فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے بڑے پیار سے پوچھا گیا انسان سے بڑے پیار سے پوچھا گیا ہے میری کریمی تیری نگاہوں کے سامنے تو اچھے راستے پر چلنا چاہیے نا میری کریمی کو سامنے رکھ کر کے غلط راستے پر کیسے چل رہا ہے شاید میری کریم ہی نے تجھے کمپلینٹ میں ڈال دیا ہے یا یو انسان ہوں ماں کریم کیا پوچھنے کا انداز ہے کیا کیا بات ہے اس کے بعد سورہ متفقین ایک معاشی خرابی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایک قوم تھی حضرت شہیب علیہ السلام کی پوری کی پوری اسی عمل کی وجہ سے تباہ کر دی گئی تخفیف کا عمل پیسے پورے لینا تول کم دینا आज देखो मिर्चों के ऊपर पानी मार देते हैं धनिया लेने के लिए धनिया के ऊपर पानी मार देते हैं कपड़ों तक के ऊपर पानी मार देते हैं जो कपड़े बुनते हैं लोग ताकि उसका वजन बढ़ जाए यह सब तकलीफ के दायरे में डंडी मारने के दायरे में इससे पूरी मीषत तबाह हो जाती है इंसान को इसे परहेज करना चाहिए तकफीफ के दायरे में रिश्वत सू सारी चीजें आ गई गौर किया जाए तो اس لیے کہ رشوت کا کیا مطلب ہوتا ہے انسان کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اسے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے پیسے دے کر آپ لے رہے ہیں تب وہ حق آپ کو دے رہا ہے کیوں حق تو بغیر پیسے بھی ملنا چاہیے تھا نا لہٰذا رشوت بھی تصویر کے دائرے میں آتی اس کے بعد سورہ انشقاق اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ارشاد فرمائے انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے رب کی ملاقات تک برابر پریشانیوں کا سلسلہ رہتا ہے آدمی اپنے آپ کو زندگی بھر دھوکے میں رکھتا ہے بیٹا ہو جائے اس کے لیے کوششیں کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کسی مسئلہ کے تحت کچھ دنوں تک بیٹا نہیں دیتا تو کتنے آستانے ہیں جا جا کر کے وہاں اپنا سر پھوڑتا ہے اور جب بیٹا مل گیا تو کہتا ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے اس کو پڑھاؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ جب یہ انجینئر بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا میری خدمت کرے گا مجھے آرام مل جائے گا جیسے پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے جس سے شادیوں کا مسئلہ ہے شادی کرنا ہے اور یہ سب کرتے کرتے یہ جھمیلے سہتے سہتے بوڑھا ہو جاتا ہے اب بچہ دوائی کا پیسہ دے دے تب تو غنیمت ہے ورنہ یہ آدمی زندگی بھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے دھوکے میں رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا ملاقی اللہ تعالیٰ تبارک تارا سے ملاقات تک پریشانیوں کا یہ سلسلہ ٹینشن کا یہ سلسلہ دراز رہے گا ٹینشن سے کبھی یہاں جانتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ٹینشن کو بولتے ہم نے انسان کو ٹینشن میں پیدا کیا ہے یہ ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا برابر ٹینشن میں رہتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک نے آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا یہاں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا پہلے اونٹ کا فلاوریت پھر, پھر پہاڑ کا وحیل کیسے نصب کیے گئے اور بھی اونٹ کی, کی طرح جفا کش ہو مومن افلا ضرور ابلی کئی بخولیقت اونٹ کی طرح ایک مومن کو جفا کش ہونا چاہیے اور ویلس اور مومن کے خیالات بہت بلند ہونے چاہیے آسمانوں کی بلندی کو چھونے والے اور ویل جیبالی کئی بلوصیت مومن کے ارادے پہاڑوں جیسے مستحکم ہونے چاہیے ستحت، اور دیکھو زمین کی طرف کی کیسے بچھائی گئی یعنی ایک مومن کو انتہائی متوازے انتہائی انتہائی خادثہ ہونا چاہیے انتہائی توازوں والا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں چار چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمائی ہے چار مومن بندوں کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد کے اندر اللہ نے اشارت فرمایا اے ہمارے رسول کیا تم مفلس نہیں تھے ہم نے تم کو غنی دیا کیا تم زال نہیں تھے ہم نے تم کو ہدایت دے دی کیا تم بے ٹھکانا نہیں تھے ہم نے تم کو ٹھکانا دے دیا یہاں ایک لفظ قابل تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وہ وجہ کا, کا عام طور پر ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ گمراہ گمراہ یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی کے شاید نشان یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ کہیے اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا یہ ترجمہ واللم نے بے خبر جیسے ایک آدمی دو راستے کو پر کھڑا ہوا دو راہ کے اوپر کھڑا یہ راستہ میری منزل کی طرف جاتا ہے کہ یہ راستہ میری منزل کی طرف جاتا ہے اب یہاں کھڑا ہوا شخص بے خبر ہے بے خبر ہے تو اے ہمارے ابھی تمہارا حال یہی تھا پورا مکہ ہی نہیں بلکہ پورا جزیرت الرب شرک میں مبتلا تھا کپر میں مبتلا تھا اور آپ تن تنہا ایسے تھے جو صحیح راہ کی تلاش میں تھے آپ بھی بے خبر تھے ہم نے آپ کو ہدایت دے دی راستہ دکھلا دیا یہ راستہ سیدھا ہے اس راستے پر چلتے چلے جائیے تو وال کا ترجمہ بے خبر کیا جائے اور قرآن حکیم میں اس کی شہادت بھی موجود ہے غلال کا ترجمہ بے خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پیران کی خوشبوج تک آ رہی ہے کہا کہ اگر یہ بات نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کالو تل نقل ودیم خدا کی قسم آپ اپنی پرانی ولالت میں ہیں یہاں ولال کا ترجمہ زلالت اور گمرہ نہیں ہے اس لیے کہ نبی گمراہ نہیں ہوتا یہاں جلال کا ترجمہ بے خبر ہے بے خبر ہیں آپ اب پرانی بے خبری میں ہیں آپ اس کے بعد سری ان شرح کے اندر اللہ نے اشاعت فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی انسانوں کے تعلق سے کہ فَإنَّمَا الْعُسْرِ اِنَّمَا الْعُسْرِ اِنَّمَا الْعُسْرِ اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز ڈکیرا آئے اے تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں اور اسے معرفہ کر لیا جائے تو دو معرفہ سے مل کر ایک ہو جاتا ہے یعنی یہ فرمایا گیا کہ اگر انسان کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس ایک پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے دو دو آسانیاں کھول دیتا ہے دو دو آسانیوں کی راہ کھول دیتا ہے اس کے لیے پریشانی ایک آتی ہے تو در حقیقت اپنے ساتھ ہی دو آسانیاں لے کر آتی ہے آدمی خامقا مصیبت آ جانے کے بعد اور پریشانی میں مبتلا ہو جانے کے بعد جزا فدا کرنے لگتا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی مصیبت ایک ہے لیکن اپنے ساتھ دو آسانیاں لے کر کے آئی ہے یہ قرآن حکیم کا بیان ہے کسی کی دکان جل گئی کسی کا گھر اجڑ گیا کسی کی فصل تباہ ہو گئی مسلحت ہے اس میں اگر اس پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ مصیبت ایک آئی ہے ہو سکتا ہے ایک دکان تباہ ہوئی تو اللہ دو دکان دے دے اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ایک مصیبت آئے اور تم صبر کرو تو اس صبر کے اوپر تمہارے لیے آسانیوں کے دو دو دروازے کھول دیے جائیں گے تورے الف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اگر قربت چاہیے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے سجدہ کرتے رہو یعنی نماز کثرت سے پڑھو یہ اللہ تبارک کو تعالی کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے بہترین ذریعہ قربت خدا بندی کا نوافل ہے اور نماز پنجگانہ کی پابندی سورہ زلدال کے اندر ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا گیا اللہ نے فرمایا خراجل اردو افقالا وقال انسان یوم تو حد اخبار یہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر دے گی اپنی خبریں بیان کر دے گی کیسے بول کر کے ہاں بول کر کے دیکھو یہ ٹیپریک آڈر میں جو ریل ہوتی ہے نا ریل یہ آواز کو جذب کرتی اور پھر اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتی بول بھی دیتی ہے جانتے ہیں اس ریل کے اندر کیا ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے جس کو میگنیشیم بولتے ہیں میگنیشیم کی وجہ سے وہ آواز کو کیچ کرتی ہے ریل اور آواز کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اسی میگنیشیم کی وجہ سے اور سائنس دانوں نے تحقیق کی ہے کہ زمین کے اندر بھی میگنیشیم ہے تو اگر میگنیشیم کی وجہ سے ریل آواز کو کیچ کرتی ہے اور آواز کو آپ تک دوبارہ لوٹا دیتی ہے تو اگر زمین کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے میگنیشیم تو یہ آپ کی آواز کو آپ کی تصویر کو لے کر کے دوبارہ یہ آپ کے سامنے یا اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتی ضرور پیش کر سکتی ہے وہی بات یہاں بھی کہی گئی ہے یہ امدید اخبار آئی زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی کل قیامت کے دن اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انسان بہت بڑا ناشک ہے और घोड़े की दलील दी गई है यह तेरे सामने घर के जो घोड़ा बधा हुआ है यह देख यह तुझे दुश्मनों से बचाता है तुझे लंबा सफर करना होता है तो तू इसका सहारा लिया करता है यहां तक के जंग में तू इसे लेकर के घुस जाता है हालांकि आलम यह होता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ घोड़े को पहुंच सकती है जंग के अंदर आने वाला भाला घोड़े को लग सकता है आने वाला तीर पहले घोड़े को लग सकता है ए? لیکن اس کے باوجود گھوڑا تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اب یہ بتا کہ یہ گھوڑا جو تیرے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہے یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے بولے دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی کی وجہ سے یہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور اے انسان کیا, کیا فیسلٹیز دی کیا نہیں دیا تجھے جو مانگا تھی وہ ہم نے تجھے دیا تھی اس گھوڑے سے جانور سے بھی زیادہ نا ہے اس سے زیادہ بدتر ہے تو دو وقت کی روٹی پر اپنی جان دینے کے لیے تیار اور تجھے جو کچھ ماغا من ما ہم نے سب کچھ دیے جانے کے بعد بھی نا تو انسان سب سے بڑا نا اس کے بعد یہ فرمایا گیا سوریہ الکاریا میں کہ میزان رکھی جائے گی پھر اعمال رکھے جائیں گے اگر برائیاں اور بھلائیاں برابر ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کر رحم ہوگا جنت پہ چلا جائے گا برائیاں اگر بڑھ گئی بھلائیوں کا پڑ رہا جھک گیا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی ہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم فرمائیں گے جنت کے اندر ڈال دیں گے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں رکھی ہیں ایمان اچھے اعمال اور یہ ایمان اور اچھے اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور بیان کرنے پر, پر پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا یہ چار چیزیں اگر ہیں تو انسان کو کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے تمام انسان گھاٹے میں کامیابی کے لیے چار شرطیں ایمان عملے تواس بلحق تو سب اس کے بعد فرمایا گیا تباہی ہو ہومازا اور لومزا کے لیے یہ تباہی ہومزا اور لومزا کے لیے ہومزا کسے کہتے ہو؟ کیسے کہتے ہیں ہومزا ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کے منہ کے اوپر بدگوئی کرے اس کے منہ کے اوپر اس کو برا بھلا کہے اور لمزا کہتے ہیں انسان کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرے اس کی برائی بیان کرے تو ایسے دونوں شخصوں کے لیے یہاں ویل کی خوشخبری سنائی گئی ہے کے بعد سورہ فیل شروع ہوتی ہے بڑا گہرا رفت ہے ایک بڑا عجیب کا انکشاف ایک گیا اب رہا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے نکلا لیکن ابھی کعبہ کے پاس پہنچا نہیں تھا وادی محسر میں پہنچا تھا کہ اللہ تبارک کو تالا نے چڑیوں کا ایک بہت بڑا جنڈ بھیجا اور کے ہاتھوں میں ان کے چونچوں کے اندر کنکریاں تھیں اور ان کنکریوں کو جب وہ پھینکتی تھی تو ہاتھی کو اگر وہ کنکریاں لگ جاتی تھیں تو ہاتھی ڈھیر ہو جاتا تھا انسانوں کو لگتی تھی انسان ڈھیر ہو جاتے تھے پورا کا پورا لشکر ماں ہاتھیوں کے وادی مہتر کے اندر تباہ برباد کر دیا گیا یہ واقعہ ہے اور اے مشرقین تمہارا حال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا تم نے تو یہاں یہ سوٹ بتلا کر کے رکھ دیے تو ابراہ سے بھی گناہ ہوا اور تم سے بھی بہت بڑا گناہ ہوا خالص اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا اس کو تم نے بتخانا بنا دیا تین سو ساٹھ بت رکھ دیے اور ابراہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا اس نے بھی ایک برا کام کیا اس کو تو تباہ کر دیا گیا تم کو ڈھیل کیوں دی گئی جواب اس کا یہ ہے کہ رک کرنا یہ اللہ تبارک و تالا کے حق میں تعدی اور ظلم ہے اور اللہ اپنے حق میں تعدی کو برداشت کر سکتا ہے سبور ہے وہ لیکن اس کے دین کے اوپر کوئی حرف آئے اس کو برداشت نہیں کرتا یہی یہ نکتا نکلا کہ شرک کرنے والوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دے سکتا ہے لیکن جو قرآن کو جلائے مسجدوں کو گرائے اللہ تبارک و تالا کے دین کے اوپر اٹیک ہے ایسے لوگ جلد ہی عزاب گرفتار ہو جاتے ہیں ان کو مہلت نہیں دی جاتی جیسے اب رہا یہ فال کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا دین کی بنیاد گرانے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی محتسری میں کو تباہ کر دیا تو یہ قرآن کا جلانا مسجدوں کا گرانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں داؤ ڈھیل نہیں دی جاتی وہ کسی نہ کسی عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں اگرچہ انسان کی آنکھیں ان کو نہ دیکھ سکے اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر معبود کا کرائیٹیرین دیکھنا ہو تو یہ سورت کافی ہے معبود کون ہو سکتا ہے جو اس کرائیٹیرین پر پورا اترے یہ ایک معیار ہے ایک کسوٹی ہے. ولم ولم ہے اس پر کسی کو رکھ کر کے اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لو جو پورا اتر جائے وہ معبود ہے تا ہو سمپ ہو نہ تو کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہو اللہ اکبر جب ہم اس کرائیٹیرین کے اوپر کس کر دیکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اس کرائیٹیرین کے اوپر پوری نہیں اترتی ثابت یہ ہوا کہ کائنات کی کوئی شے معبود نہیں ہے معبود صرف وہی ہے جسے اللہ کہا گیا ہے فل اس کے بعد سور فلک ہے اور سور ناس ہے فلک کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی کہ اللہ کی ایک صفت کی قسم کھا کر کے پناہ مانگ کر کے اللہ کی ایک صفت کی اللہ کی ایک صفت کی پناہ چاہ کر کے یہ بات دی گرے چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی اللہ کی اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دیا گیا رب الفلق فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں میں کن چیزوں سے چار چیزوں سے ایک صفت کا حوالہ دے کر کے چار چیزوں سے پناہ ماگی گئی وہ چار چیزیں کیا ہے من شر ما خلق من شر سے تینزا وقب من شر نفات فلوق من شر سے دنیضا حسد رب الفلق کا حوالہ دے کر کے چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے مخلوقات کے شر سے رات کے شر سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے شر سے حسد کرنے والوں کے شر سے ایک صفت کے حوالہ سے چار چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے اور سور ناس دیکھا جائے تو عجیب بات ہے تین سفتوں کا حوالہ دے کر کے ایک چیز کی پناہ مانگی گئی ہے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی وہ چیز کیا ہے وسواس الز بربنس ملک اناس الاس لوگوں کے بادشاہ لوگوں کے رب لوگوں کے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین سفتوں کا حوالہ دے کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی وہ کیا چاہی گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسواس کے خطر وسواس کی خطرناکی زیادہ بڑی ہوئی ہے بالمقابل شر خلق سے شر غاسقین سے شر نفاسات سے احساس. اور غور کریں تو ایک بات اور نظر آتی ہے سور فلک کے اندر جن چار چیزوں کی پناہ چاہی گئی ہے ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے اور سور ناس میں جس ایک چیز کی پناہ چاہی گئی ہے ایک چیز سے پناہ چاہی گئی ہے اس کا تعلق باطن سے ہے اور ہمیشہ باطن مقدم ہوا کرتا ہے ظاہر پر اور یہ بھی غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سور فلک کے اندر جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے وہ چاروں کی چاروں چیزیں بدل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سورہ ناس کے اندر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اس چیز کا تعلق انسان کے قلب سے ہے, انسان کے باطن سے ہے نکی بدن سے اور باطن اور دل مقدم ہوا کرتا ہے جسم کے اوپر یہ تھا انتیسویں اور تیسویں پارے کا خلاصہ